تیسواں مکتوب نیت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین لکھنے والے کی طرف سے سلام و دعا کے بعد مطالعہ کرو اس بات کا تم یقین کامل کر لو کہ مرید کے افعال مرید کے اعمال کی قدر نیت کی درستی سے ہوتی ہے نیت کا درجہ اعمال و افعال کے لیے ایسا ہے جیسے جان قالب کے واسطے ضروری ہے اور نور آنکھ کی بینائی کے لیے ابدی ہے جو قالب کے بے جان ہو یا جو آنکھ کے بے نور ہو ظاہر ہے کہ وہ کس شمار میں ہے اسی طرح اعمال و افعال مرید کے ہیں اگر نیت کی درستی ان میں نہیں ہے تو وہ رسم و آدات میں داخل ہیں رسم و آداد اہل بصیرت کے نزدیک بے دینی کا شعبہ اور ایک قسم کی گبریت ہے اسلام سے اس کو سروکار نہیں تباہ و برباد ہونے کی صورت ہے نجات سے اس کو کوئی تعلق نہیں جانتے ہو صدق نیت کی کلی کہاں سے ظاہر ہوتی ہے اخلاص کی شاخ سے پھوٹتی ہے جس طرح شعا آفتاب سے اور دو آگ سے نمایاں ہوتی ہے نیت جب دنیا کے لگاؤ سے پاک ہو جاتی ہے تو اس گروہ کے لوگ یعنی اہل تصوف اس کو اخلاص زاہدانہ کہتے ہیں اور جب آخرت کے لگاؤ سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کو اخلاص عارفانہ کہتے ہیں بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جس شخص میں جتنا علم ہوگا اور جیسی اس کی معرفت ہوگی نیت کی درستگی اسی مرتبے میں ہوگی چند مثالوں سے اس کو سمجھ سکتے ہو پہلا ایک شخص ہے کہ دل میں اس کی خواہشات او محبت دنیا غالب ہے اس صورت میں جو فیل جو عمل اس سے صادر ہوگا دنیاوی ہوگا کچھ نہ کچھ اس میں ضرور دنیاوی غرض پوشیدہ رہے گی ہر چند نماز کیوں نہ پڑھے روزہ کیوں نہ رکھے من کم میں دنیا تم میں سے جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے کلنگ کا ٹی کیا ہے ایسی عبادت و ریاضت کا پھل قسارت و حرمان کے سوا کچھ نہیں دوسرا, دوسرا شخص ہے کہ اس کو اس کے دل میں چاہ اور محبت آخرت کی غالب ہے اس صورت میں جو عمل جو فیل اس سے وجود میں آئے گا اخروی ہوگا درستگیہ نیت کے باعث اس کا کھانا پینا اس کا سونا بیٹھنا بھی عبادت سے خالی نہ ہوگا بہشت اس کے لیے آرام گاہ ہے ان الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَ جو لوگ ایمان لائے اور اچھاں اچھے اچھے کام کیے. ان کی منزل جنت الفردوس ہے انہی کی شان میں ہے جیسا اس مسند فرمان سے ظاہر ہے تیسرا پھر ایک تیسری جماعت کے لوگ ہیں جن کا نام سلطان ہمت ہے نہ دنیا میں ان کا قدم جمتا ہے نہ آخرت میں ان کا سر الچتا ہے حضرت حق سوا مقصود و مطلوب و مقصود ہی دوسرا نہیں رکھتے ان کی یہ شان ہے کہ بیت ما و بجز جہانے جہان دگر استرزق و فردوس مکان اگر است بگر ہمارے لیے اس جہان کو چھوڑ کر ایک دوسرا ہی جہان ہے دوزخ و بہشت کے سوا دوسرا ہی مکان ہے بس جو عمل اور فیل کے ان سے وجود میں آئے گا خالصاً لوجہ اللہ ہوگا کا نعبدو و کا نستعین میں تجھی کو پوچھتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں اصل معنی میں اس قوم کا نماز پڑھنا درست ہے اور ان صلاتی و نسکی و و مماتی وماتی رب ال مین میری نماز اور قربانیاں اور میرا مرنا اور جینا پروردگار عالم ہی کے لیے ہے اسی گروہ کے لیے حقیقی معنی میں مسلم ہے دیکھو قرآن شریف ان کے لیے کیا جلوہ ریزی کرتا ہے وَجْحِ وَجْحَهُ اور وہ اسی کا مشاہدہ چاہتے ہیں سمجھ لو کہ ان کے لیے اگر ثواب ہے تو لکائے باری تعلی ہے اور ان کا اجر ان تم اولیائی حق تم ہمارے سچے دوستوں کے سوا دوسرا نہیں ان کو جو کچھ ملتا ہے یہاں ملتا ہے کیا ان کو انسان کی عقل و فہم کا پیمانہ ناپ سکتا ہے ہرگز نہیں کیونکہ یہ لوگ و اللہ یرز کم شاہ بغیر حساب اللہ جس کو جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے کا تغرائے شاہی رکھتے ہیں یہ سند ان کے ہاتھ میں مل چکی ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص اس نیت کے ترازو میں تولا جاتا ہے اور تولا جائے گا جان لو کہ نیت کا سرچشمہ اخلاص کے دریا سے ہے اور اسی سرزمین میں اس کی پیدائش ہے اسی لیے اس حدیث کی جبرویت کی جبروتیت نے اللہ, اللہ تمہاری صورتوں اور کاموں کو نہیں دیکھتا, مگر تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے اور دوسرے کے جگر کو کباب کر دیا ہے اور اس حدیث کے حبت و سیاست نے قیامت کے دن لوگوں کا حشر ان کی نیتوں پر ہوگا یا صدیقوں کے خون کو پانی کر دیا ہے ہم نے تم کو کوئی خبر نہیں کل قیامت کے دن جہان والے اس قدر چیخیں ماریں گے جو کسی کے وہم میں نہیں آ سکتی مصرا فردات کند خمار کا مش مستی یعنی آج رات تو شراب کی مستی ہے کل جب خمار ٹوٹے گا تو معلوم خمار ٹوٹے گا تو معلوم ہو جائے گا پردہ کیا رکھا ہے شر کیا توحید کفر یا اسلام جیسا کہ کہا جائے گا شیر شیر اذا فتر عزت اجل غبار اتحتک ام کامار یعنی غبار چھٹ جانے پر بہت جل نظر آ جائے گا کہ تیری ران کے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا مرید کو دن رات اسی کی فکر ہونی چاہیے کہ رسم و عادت کو کس طرح چھوڑے تاکہ نیت درست ہو جائے اور اس کے اعمال و افعال رسم و عادت سے اس وقت جدا ہوں گے جب کسی شیخ کے جوتوں کی خدمت کرے گا اور جو کچھ بھی کرے گا کسی بزرگ کے حکم سے کرے یعنی ایسی صورت میں اگرچہ اس کے کام کرو نفاق اور عادت سے ملے ہوئے ہوں مگر چونکہ ایک بزرگ کے فرمان کے اندر ہے اس لیے اس کا انجام خلوص ہی ہوگا اور یہ ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے وہ اس طرح کہ جب بچہ تختی لکھتا ہے تو پہلے اچھے حروف نہیں ہوتے مگر چونکہ ایک استاد اس کو برابر بتاتا ہے اس لیے وہ خراب حروف لکھنے سے اچھے حروف لکھنے تک پہنچا دیتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے اور اگر برا لکھنا نہ چاہے اور ضد کرے کہ ہم تو اسی وقت قلم ہاتھ میں لیں گے جب ابن مقلہ کی طرح لکھنے لگیں گے تو یہ بالکل ناممکن ہے اسی طرح دین کا کام ہے خدا تک پہنچنا اور آخرت کی نیک بختی حاصل کرنا بغیر کسی فرق کے اور ایسا ہی لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صدق مجھ میں نہ آ جائے وہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی احمد کہے کہ میں اس وقت حروف لکھوں گا جب اپنے ابن مقلہ کی خطاطی کا کمال پاؤں گا اگر اس کے اعمال و افعال مکر و نفاق کی عادت نہ کریں گے تو کبھی مردوں کے کمال کے مدارش تک نہیں پہنچ سکتا جس طرح سات برس کے بچے سے کہا جائے کہ نماز پڑھ اور روزہ رکھ تو یہ نماز اور روزہ سوائے عادت اور باپ کے ڈر کے کچھ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس کو کمال حاصل ہو سکتا ہے وہ یوں کہ اگر وہ یوں کے کوئی پیر پختہ ہو جس لڑکے کو جو ان ملے جلے عملوں سے گزار کر اخلاص کے درجے پر پہنچا دے اور اگر کوئی پیر نہ ملا تو عادت جڑ پکڑ لے گی اب پرانی ہو جائے گی جس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں مگر شاز و نادر ہی تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی بغیر پختہ استاد کے حرف مشق کرے گا تو پچاس برس تک بھی اس کا برا حرف خوبصورت نہیں ہو سکتا اور ہم نے جو یہ کہا کہ کسی بزرگ کے جوتے کی خدمت کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوتوں کو سیدھا کرے کیونکہ اس کو تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ کس طرح جوتا سیدھا کیا جاتا ہے ایک عزیز صاحب دولت کا قول ہے کہ سات برس تک ایک بزرگ کو ہم نے دیکھا کیے اور برابر جی چاہتا رہا کہ آپ کی پاپوش کو کلیجے سے لگائیں مگر میری ایک دن بھی ہمت نہ پڑی کہ حضرت کی پاپوش کو چھو بھی سکیں برادر عزیز اگر کوئی صاحب دل تم کو قبول کرے تو اس وقت تم البتہ سچے مرید کہے جا سکتے ہو کہ تمہاری جان اس کے عشق میں جل کر خاک ہو جائے جب تم اس طرح خاکستر ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں اکسیر بنا کر اٹھا لے گا بھائی یہ دین کی راہ ہے کام اس کا بازی نہیں ہے کھیل نہیں ہے تماشا نہیں ہے اسی مفہوم کے لحاظ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے اے پسر کار عشق بازی نیست زان کے رہ رہے مجازی نیست اے لڑکے عشق کوئی کھیل نہیں ہے کیونکہ اس کا راستہ معمولی راستہ نہیں ہے مصرہ رد بازی کن کے عاشقی کار تو نیست جا اور کسی کھیل میں لگ جا کیونکہ عشق تیرا کام نہیں ہے کیا کوئی مرید تصنوں سے بیلا لے جا سکتا ہے ہرگز نہیں پیرانے راہ رفتہ مریدوں کو خوب جانتے ہیں کیونکہ ایک زمانے میں وہ خود بھی تو مرید ہی مریدی ہی کر چکے ہیں مصنوی دیبا دانیم او برد راضی دانیم ما عشق حقیقی او مجازی دانیم ہم دیبا پہچانتے ہیں اور راضی کی چادر جانتے ہیں ہم عشق مجازی اور حقیقی کو خوب پہچانتے ہیں بزرگوں کا مقولہ ہے کہ مرید میں زمین کی صفت ہونا چاہیے تاکہ پیر آسمان بن کر کبھی اس پر پانی برسائے کبھی آفتاب کی گرمی پہنچائے کبھی ابر کے سائے میں رکھے کبھی اس کے الطاف کی خوشبو دار ہوا اس پر چلتی رہے تاکہ اس کی کھیتی پختہ ہو کر اس کو مالدار بنا دے جو جو خوش قسمت صاحب دولت یعنی اقبال مند ہے اس کے لیے سب سامان مہیا ہو جاتے ہیں اگر اور اگر بدبخت۔ مادرزاد ہے تو دنیا میں کوئی طاقت اس کو کسی مرتبے پر نہیں پہنچا سکتی ولا خدا کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا خیر جتنی باتیں کہی گئی ہیں بغیر صحبت شیخ حاصل نہیں ہو سکتی اجب ایسا ہے کہ اہل دل کی صحبت ہی مفقود ہے تو مریدوں کو کیا کرنا چاہیے و علم یوسف ہے اگر اس کو بارش کا پانی نہ پہنچ سکے تو شبنم ہی سہی بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر دولت صحبت کسی صاحب دل کی میسر نہ ہو تو تم کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ روزانہ ایک جز ان کی کتاب کا یا ان کا تذکرہ یا ان کے اقوال آدمی پڑھ لیا کرے اسی معنی میں کیا خوب کسی نے کہا ہے شیر از بخت بدم اگر فرد شد خورشید نور رخت مہا چراغ گیرم میری بد نصیبی سے اگر سورج ڈوب چکا تو اے محبوب ترے رخی سے میں کوئی چراغ روشن کروں جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ افعال و اعمال کی قدر نیت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور نیت کا علم نہایت پاکیزہ و لطیف ہے توبہ تو بقدر بقدر وسط ہوشیار اور بیدار ہو جانا چاہیے اور تصحیح نیت میں پوری کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ بات حاصل ہو جائے گی اور معیت سے اپنے خائف, تاعت سے اپنے, اپنی شرمندہ رہنا چاہیے حضرت ابو بکر رحمت رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کیا آپ فرماتے تھے کہ جس وقت دو رکات نماز ہم ادا کرتے ہیں جب سلام پھیرتے ہیں تو اپنی تاج سے ایسے شرمگی اور خجل ہو کر واپس آتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ ہم کہیں سے چوری کر کر آ رہے ہیں سبحان اللہ کیا طلب ہے دیکھو مرید جب تک اس مقام میں نہیں پہنچتا لذت تعات کا اس کو مذاق صحیح حاصل نہیں ہوتا ایک دفعہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے ایک رفیق کے ساتھ کعبے کا قصد کیا عادت سفیان سوری کی یہ تھی کہ ہمیشہ رویا کرتے تھے رفیق نے کہا کہ کیا حضور خوف گناہ سے رویا کرتے ہیں حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک سوکھی گھاس اٹھا لی اور کہا اس میں تو شک نہیں کہ گنا ہمارے بے حساب ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس پر اس پرے کے کا برابر بھی اس کا کھٹکا نہیں ہے ہاں اس کا ڈر البتہ ہے کہ جس توحید کو ہم اس دربار میں لے جا رہے ہیں یہ توحید ہے یا این شرک اللہ اکبر کیا شان تھی اور کس مرتبے کے لوگ گزرے کہ دولت کا خزانہ رکھتے تھے مگر خیال یہ تھا کہ ہم مفلس و بے نوا ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی بات حاصل نہیں لیکن دماغ یہ ہے ہم چنی دیگر من ہم شخیم وسلام